کسی بادل میں بیٹھ گیا وہ بدل گیا الحمد لله نحفظه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوصل عليه ونعوذ بالله من شروريا من ومن سيئاتها مالنا من يهد الله فلا موضل له ومن يهدله فلا هادي له ونشر واللا إله إلا الله وحضه لا شريك له ونشر من محمد عبده ورسوله عما بعض قوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل دعنا من سامحين من الذهر لم يكن شيء مذكورا إنا خلقنا لإنسانا من نقطة النمشاج نبتدي فجعلناه سميعا مصيرا إنا أديناه السبيل إما شاكره وإما كفورا إنا أعطبنا للكافرين سلاسل وغلالا وصعيرا إن البرارة يشربون من كاف كان مزاجها كافورا رقم لتے ہیں جی جس نے فرمایا کیا ہے کیا انسان کا دور نہیں گزر گزرا جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھامفرین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ انسان زمین کے ذروں میں سورج کے چرموں میں سورج کی شاؤں میں چاند کی چرنوں میں پانی کے قطروں میں ہوا کی لہروں میں بکھرا پڑا تھا مم. کوئی کاغذی نہیں <تصفح> من تھی اللہ کا مر پورا ان خلق بند انسان ہمیں نقصت نشاج نہیں ہم نے انسان کو دو نقوں کے بدلنے سے بلایا وہ پانی کے قطرے وہ آواز کی لہریں دو زمین کے گرے اور جھکنے والے سبزیاں ان سے پلنے والے جانوروں کا گوشت اور, اور ساری کی ساری چیزیں استعمال ہونے کے بعد لکھا ہے کہ ہضم اول جو ہے تو وہ میدن میں ہوتا ہے اور میدا میں ہضم ہونے کے بعد ہضم ثانی جو ہے وہ جگر میں ہوتا ہے دیکھیں گے آپ کو میں تیرہ سو بارہ سال پہلے کے کہہ رہا ہوں بارہ سال سو پہ سات سو سال سات ہزم ثانی جگر میں ہوتا ہے اور ہزم ثالث جو ہے وہ خاص عزم میں جا کر ہوتا ہے جہاں سے عمل پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہزم کہ ثالث خون کا جب عزم ثالث جا کر آنکھ میں ہوتا ہے تو اس سے روشنی اور بینائی بنتی ہے اور جب کان میں ہوتا ہے تو اس سے سنوائی بنتی ہے سننا بن جائے گی کیونکہ تین میں بنتا ہوتا ہے اسے سمادہ منڈیا ہے مردانیہ بنتا ہے اور عورت کے جو ہے تو چیتن میں سے گزرتا ہے تو مادہ ہے منویہ ہے سائیا بنتے ہیں اور پھر جو ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو ساتھ جدید سائنس میں نا میرے سات سو سال پہلے کی باتیں کرتی ہوں یہاں کے پاس کوئی جدید ادھکار کی باتیں نہیں اس میں باتیں کی کیسے ملا اس کے ملا کے بعد ہم نے اس کو قرآن قرآن نکلو سو سات پہلے دوسروں کا ملنے ملنا ہے کپڑا کیا اس کو ملنے کے بنایا دو دکھوں کے ملنے اس کو بنایا جو اللہ اور سبھی ہم بخیرہ صرف ہم نے سننے والا وہ اور دیکھنے والا بنایا سننے کو پہلے قرآن نقل کرا دیکھنے کو بعد نقل کرا کیا کون سی چیز ہم ہے جی؟ جی زدہ ہم ہے جی آپ کیا کہتے ہیں یہ آپ سننا زدہ ہے کہ دیکھنا زیادہ اہم کیسے دیتا ہوں میں اچھا بات ہے بات ہے سننا نہیں ہے تو بولنا مل جائے گا اور جی آپ تو لائز دیں اس چیز کے بارے میں سیدھے دلیل دے کہ جو سننے کے بغیر پیدا ہوتا ہے وہ بول بھی نہیں سکتا اور جی کوئی دلائل دیں جی. پر ہیں سارے ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں نے کریم میڈیکل کالجز اور اس میں سے یہ بڑے سر بنتے ہیں جی تو سننا جو ہے سننا یہ دیکھنے سے زیادہ لرننگ انسان کی ڈپینڈ ہے سر زیادہ لرننگ سننے پر ڈپینڈ ہے دیکھنے پر کم لرننگ ڈیپینڈنڈ ہے جی اس لیے یہ جو ایجوکیشن سائیکالوجی والوں نے ان کا جو زندہ ہے نا آڈو ویژل ہے آڈو کو پہلے لیا ہے کو بعد تو لرننگ کلاسز میں جو سننا ہے اس کو زیادہ ہانی بدل کی سب سے پہلے کون سی بونا سفائی ہوتی ہے یہ سب سے پہلے آرسکلفائی ہو جاتے ہیں فورس منتھ پر ان سلاسیفکیشن کمپلیٹ महीने में چوتھے مہینے میں کان چند کی جو ہڈیاں مسمار کے داروں میں دار ہے یہ جو ہے مکمل ہو جاتی ہیں پوری ہڈی بن جاتی ہے کڑی ہڈی نہیں رہتی کٹلئی نہیں رہتی ہر ہڈیاں بند جاتی ہیں اور چوتھے مہینے میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان جو ہے وہ ماں چند گڑاہٹ گوڑ اور سانس لینے کی سنسناحٹ اور دل کی حرکت کی بڑبڑاہٹ میں شروع کر دوں سب سے پہلے اس کو جو اس کے علم, علم جو ہے وہ آواز سے شروع ہو جاتے ہیں ایسے سمین کو پہلے کہا گیا بخیروں کو بعد میں کہا تو جرم میں میں گیا ہوں بڑے سفر میں نے کیے ہیں سعودی عرب کا بہت بڑا مفتین کا جو گزرا ہے عبدالعزیز بن باز نابینا ان کا کے سے بادشاہ گزرا ہے ان کا وزیر اعظر گزرا ہے اور ان کے ساری کی ساری حکومت جہاں تک کہ یہ سعودی جو نظام حکومت ہے نا یہ شیخ محمد عبدالحاب نجدی کی تاریخ سے وجود میں آیا ہوا ہے اور اس نے تربیت کی ہے ان کے فعدیوں کے خاندان کے ذریعے خاص کر بڑے گندمات خاندان تھا ان اس نے تربیت کی ہے تربیت کرنے کے بعد ہم ہے انقلاب والے اس کو والے شیخ کرتے ہیں ان کے والے سروس کرتے ہیں دونوں نمبر کا انقلاب کیا ہے حکومت بنی ہے تو ہم نے سوادا لیا ہے کہ قضا جو ہے وہ والے شیخ نے اور انتظامیہ جو ہے انتظامیہ مور تمہارے بادشاہ تمہاری ہوگی قضا ہماری ہوگی اور بادشاہ جو ہے انتظامیہ کیا کہ جواب دہ ہوگا انتظامیہ قضا کیا کے جواب دہ ہوگی اس کی بن کو خاص جو امریکہ سے تربیت جا سکتا ہے وہ تھا یہ بھی اس کو ابو نا شیخل عزیز بند کہا کرتا ہے ہمارا باپ مجلو سے مریض میں کہا کرتے میں ایک دفعہ گیا سرکودا وہاں میں نے انگریزی کا پروفیسر نابینا دیکھا ہے اس, اس کا دوسرا بھائی وہ میتھمیٹکس کا لیکچر تھا یا وہ اسکول کا ٹیچر تھا میتھمیٹکس کا ٹیچر تھا نادینا میں نے دیکھا ہے وہ بخشا لے کر آیا اس نے کہا جی یہ ہمارا وہ کوئی ہوتا ہے نادینوں کو سکھانے کا ایک بریل سسٹم ہوتا ہے ابرے ہوئے الفاظ اور ریاضی کے لیے ان کا ایک باکس ہوتا ہے اس بات میں یہ تیلیوں کو لگا کر مختلف چیزوں کو لگا کر اسے وغیرہ بناتے ہیں سارے جتنے سمبل میں نا میتھے اسے, اسے بناتے ہیں اور اس بات سے ایم ایس سی میتھمیٹکس پاس بنے کا تو اللہ تبارک سوریہ دہر میں دو کوتوں کا تذکرہ کیا ایک سن سننے کا وہ جاننا اور سمیان اور اس کو ہم نے سننے والا بنایا اور اس کو دیکھنا ہی سنوائی نہ ہو سماپنا ہو آدمی بول نہیں سکتے گونگے اور گونگے بچارے. کتنی لگنے کی کتنی کمزوری ہوتی ہے بازوں سکھا لیتے ان کو کچھ گونگوں کی بدیو کی بات نکالی پورا بیان کرتے تھے hmm. اور دوسری بات میں بتاؤں کہ گونگے باز جانے میں بیٹھتے تھے روتے تھے کیونکہ ان کو الفاظ تو ان کو الفاظ ان کو کانوں تک نہیں آتے کل میں کیفیت کو فانے کا گراک ان کا بہت دو ہوں گے ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے ایک دوسرے دوسرے کو میں دیکھ رہا ہوں اس کو کہہ رہا ہے استعمال ہوا سارے ہم جمع ہوئے ہوئے سے ایک آدمی بیان کر رہا تھا وہ آدمی کے دل پر اثر کر رہا تھا آدمی کیا جاری ہو رہی ہے ایک श् اللہ <laughs> so, خیر جی یہ یہ دیکھنے خیر جلد میں بھی یعنی فجانہ سنیم وسیلہ وہ اللہ پاک احسان جتاتا ہے کہ انسان کو ہم نے روح کے آنے کے بعد دو قوتوں سے نوازا سماعت سے بسارت سے دیکھنے سے سننے سے پھر اس, ان, ان دو قوتوں نے اس پر ایک ذمہ داری ڈالی اس کو ذمہ دار بنایا بقیرہ ان نہ ہدعنا اسبیلا ان ماں شاہ ان پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ایک ذمہ داری ڈالی اس کو ان دو قوتوں کے نتیجے میں جمع کر کے اس کو کھا دیا جب تحیح راستہ متعین کر اور صحیح راستہ متعین کرنے کے بعد اب یہ ناشکرا بنتا ہے نا شکرا بن کے کافر بنتا ہے یا شکر گزار بن کے یہ جو اسلام قبول کرتا ہے اللہ کی مار فتر حاصل کرتا ہے یہ دو قوتوں کے بزیری ذمہ دار بنا کر اس کو ایس کے لیے اس پر ذمہ داری ڈال دی گئی آیا یہ جو ہے تو ماشا کا پورا بنتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اور خرچ کو خبر دی گئی انداز کافی فلاسل و اگر عالم و سیرا دیکھو کبر کے راستے پر اگر آ گئے تو اس کے لیے تو شوق اور منظور پیار پڑے ہوئے ہیں اور جو, جو ناشکری ہے اس کے لیے شوق اور فلاسل پیار پڑے ہوئے ہیں اور دوسرا کیا تھا فلاس علم و سیرا اندر آباد شبو نے کافی نکالنا مزاج وہاں کافی اور اگر شکر گزار ہو کر ابراد میں شامل ہوا تو پھر تو ایسے پہلے پینے کے لیے آگے پڑے ہوئے ہیں ایسی شربتیں ہیں تانا مزاج ہوا کافورا سورس کے مزاج میں جو ہے کافور کی مزید ہوگی وہ کافور کی میز ہوگی ایک نمائندہ طور پر کسی پینے کے ٹسرا کر کے مان کی ایک انتہائی میں اونچی معیار بڑی ہے زندگی کا تلکرا کیا گیا اور کی گزنا کی زندگی پر تسکرا کیا گیا بھائی اور دوستو یہ دو قوتیں ہیں دیکھنے کی سننے کی صبح سے شام تک ہم ان کو استعمال کرتے ہیں انہیں کے ذریعے سے ہم روزی کماتے ہیں انہیں کو سارا کارخانہ چل رہا ہے انہیں پر میں ذمہ ڈالی ہوئی ہے انہیں کے ذریعے سے لائق کو ہم نپانا ہے انہیں کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کو لینا ہے اور انہیں ذریعے کے ذریعے سے ہم نے آخر بنانا ہے یہ معرفت ہم آ یہ ذمہ داری ہم پڑھ گئی ہے کیونکہ اللہ تبارک پڑھنے کیا ہے اور یہ دو قوتیں ہمیں دی ہیں استعمال سے. اب ان کے استعمال میں ساری ذمہ داری ہے اور شکر گزار ہونا اور جو ہے تو افر والا ہونا اس کے استعمال میں جو کل میں نا کے باقی یہ تو اندر پڑی ہوئی ایک فلیٹ ایک تختی ہے اور, اور اس تک پہنچنے کے ذرائع ہیں ہم ذرائع یہ دو ہیں سمنے دیکھنے کے ذرائع ہمیں ان سے کوئی موجود میں آتی سوچ نہیں کی ہے سوچنے کی قوت ہے وہ وجود میں آتی ہے تو وہ سختی پر اثر ڈالتی ہے سننا اثر ڈالتا ہے دیکھنا اثر ڈالتا ہے سوچنا اثر ڈالتا ہے اور یعنی یہ سماج اور بساروں سے جو ہے اسے بولنے کی قوت جس کے وجود میں آ رہی ہے بولنے سے اپنا کل بسر رہتا ہے اور دوسرے کا کل پسند رہتا ہے چار راستے ہوئے ہیں بولنے سے اثر ڈر رہا ہے کل بیٹھنے سفر رہ رہا سننے سفر رہ رہا دیکھنا سوچنا تو بنیادی ہے بولنا صرف یہ موجود میں آتا ہے سوچنا کہ صرف موجود میں آتا ہے یہ چار باتیں یہ کل پر اثر ڈال رہی ہیں کل کو یا گلملانی کر رہی ہیں یا کل کو ظلمانی کر رہی ہیں ملانی روشنی والا ظلمانیاں یا اس کر رہی ہیں یا اس کو ظلمانی کر رہی ہیں اور صبح سے لے کر شام تک جو ہم استعمال ہو رہے ہیں ان چار دو بنیادی قوتوں کو دو سات ہزار کی چیزوں کو مسلسل استعمال کر رہے ہیں جہاں تک یہ سونے میں انسان کی سننے دیکھنے کی قوتیں متعین موطل ہو جاتی ہیں منت سے موطل ہو جاتا ہے ان تین چیزوں کے استعمال سے فوج کے اندر جو فیڈ دن ب کو فیڈ کیا ہوا ہے وہ سونے کے دوران بھی اس کے کل پر ایک ریل کی شکل میں چل رہا ہوتا ہے وہ جو خواب خواب ہوتے ہیں نا خواب یہ خواب اصل میں اس کا وہی وہی لڑتی ہے اسے ماہرین لوگ مہارت والے لوگ جو ہے نا جب خواب والا خواب بیان کرتا ہے تو اس کے خواب سبزی کم لگا لیتے بڑے عجیب عجیب قسم قسم کی لڑتی تھے میں علامہ شرین کی کتاب تعبیر ہو گیا تو پڑھے نا سبھی پڑھے اتنی زبردست ہے کاموں کی تعداد سنا رہا ہے اتنی دلچسپ ہے کہ آپ کو ایسا لکھ پائے گا کہ جو آپ نے اپنے آپ کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ٹیبل اور ڈشوں پر بیٹھے وہ تنقید آ جائے گی اس طرح بات سناؤں گا دلچسپی بات میں جنوبی فریج میں تھا بہت کرتے تھے والے مختلف لوگ کیا آ کر بیان کریں کہ جو چند دنوں سے بات ہے کوئی بڑے عزم نہیں ہے کتنا لوگ بلا رہے تھے بلا رہے اور کہتے ہیں پیر جو ہوتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ان کو خیال ہونے لگتا ہے ہیں غلط تو نہیں ہوں گے اس کو سیدھان لو بلا کر دیکھتے سر وہ جب میں دیا وہاں مکانی ان کے حالے میں وہ دھیان کر رہے ان پہ جب میں نے وہ لوگ وہاں تو ہم بولی جاتی لک انٹ مائنڈرنسٹیوٹ وہاں ہم نے یہ پرچیوٹ کے لیے لفظ بدل دیا تھا کہ وقت ان کو کریں گے یہ بھی ایک معاشرے کا ضروری طبقہ ہے ضروری کام ہے ساری چیزیں سر نے سب دھیان کیا کہ وہ غلط بولے خیر خیر میں یا اللہ کیا کرے اس چیزوں کو اسی میں دیکھ رہے ہیں اسی میں ہوئے اسی سنتے ہوئے اس اپنے اور ان کو اندازہ لگا رہے ہیں کسی معاشرے کی جو تباہ ہو رہا ہے اسی کا خطرے اسی کو بیان کرنا اب اس آدمی کی زبان سے قرآن پاک کے مارف ہاں جی اللہ کی تعالیٰ مارف، کی مارفات جنرل دولام کے کے واقعات تو سوسائٹی نہیں بیان میں نے کیا اللہ کے کی شاہ نو اتفاق پاکستان میں ان کی بنا تربیت آدمی جو ہوئی ہوئی تھی تو اس سے میں نے شہر پڑا کہ نہ پوچھ لکھ کے خوشوں کی ارادت ہے اور دیکھ کو یدہ بیتا ہے بیٹھے اپنی آس کی نا مطلب ساری یادوں پر تازہ خیر یہ ایسے ہی آپ کا نتیجے کہ طور پر میں نے سنا دیا بات کیا کہنا چاہتے تھے جی تازی لگا کے پڑے اب آدمی ہی بتاتے ہیں نا اس کی چیز سے براہ لگا لیتا آدمی ہماری نمبر لگا لیتے پر کو دیکھتے پیچھے کیا درد ہوئی ہے سنائی یہ کس طرح ہے کہ ارون رشید کی بیوی نے ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا اور اس میں شرمندگی کا خواب تھا کہ اس نے اپنی باندھی کو اللہ نے فرینگ سے پارٹ کرے گا کون سے کہا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا تو ہے کہا صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ مغلو خدا آ رہی میرے ساتھ بدکاری کر رہی انہوں نے کہا کہ اس نے کہا میں بات نہیں ہوں جا خواب نہیں ہے جس کا خواب ہے خود پوچھے کو کھا چاہے وہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ یہ خواب جس کا کھا رہے آپ کا خواب نہیں ہے پھر کیا کریں کہا کر حضرت صاحب کو خواب ہے وہ تو بالکل اس نے کہا کہ وہ جی خواب جو میں آپ کو کہ نا ہے جو اپنا خواب کہہ رہی تھی تو اس نے خواب کو جا کر کہو تو اس سے اللہ تبارک, تبارک ایسا کارنامہ لے گا ایسا کارنامہ کرے گی کہ مخلوق خدا کو اس کا فائدہ ہو اس ملکہ نے عراق سے ایک نہر نکالی ہے نہر زبیدہ جس کو سعودی عرب کو پوچھا کر مجھے سعودی عرب ارفات کے میدان سے گزارا ہے ابھی کبھی آپ حال پر جائیں تو پرانے بوڑھے سوجیوں کو ہمیں ہمیں ہے میں میں ایک سو پچہتر میں گیا ہوں اس وقت جو ہے یہ سوزیئروں کی نئی ترقی نہیں ہوئی ہوئی تھی سارا ان کا نیا انقلاب نہیں آیا ہوا تھا پرانے حالات تھے اب اسمد کا کنواں بھی ہم نے دیکھا اس پر ڈول بھی دیکھا ہے چرقی بھی دیکھی ہے اس میں وہ ارفات میں پانی لینے کے لیے ہمارے ساتھی بالٹیاں لے کر گئے اور نہر زبہ سے پڑھ کر لائے پانی کتنی پانی کی یہ تکلیف ہو گئی نہیں آئی اس نے کہا یہاں اس کا خواب ہو سکتا ہے تو صحیح ہے نہر منائی کرفات کی دنیا کے لوگ اس میں خیراب اس میں وہ آپ کو میرا اسٹوڈنٹ ہے ڈاکٹر ہے ڈرسر ہم چلے رات کو شاق ہو تو مجھے کہتے سر میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں کچھ میں شرمندہ ہوں کہ میں اس کو بہت نہیں کر سکتا اس کو, اس کو بتایا بغیر میں نے سکھا کس طرح ہے کہ اگر آدمی سے کوئی آدمی حج کے دنوں میں یہ خواب دیکھے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ بڑی شادی کر رہا ہوں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دونوں حج پر گئیں وہ جگہ سر یہ دیکھا ہے میں نے اللہ کے شاید یہ ان کی والدہ صاحب دو اس کو مجاب ملا یہ اس کی والدہ صاحب دونوں کٹ پڑیں گے تکلیف عجیب ملے نا خبر اور سنائے کیونکہ سارے بالکل بالک نہیں ہو تو سے میڈیکل پروفیسر کے ساتھ لوگ ہیں جو میڈیکل پروفیسر سی کے دکھا دکھا دکھا دکھا کی ہوتی ہے ایک اولاب فریدن کے شادی رہ نہیں پاتے اس میں انہوں نے لکھا ایک آدمی سفر پر گیا ہوا تھا سفر سے واپس آیا راستے خواب دیکھا کہ دو مینڈے ہیں یہ جی جو میر سیموں والے ان کی ایسے گول سیم ان کو لڑاتے ہیں بڑا مزہ ہوتا ہے ہمارے علاقے میں لڑاتے ہیں گنگ سے دلد دلد دیکھا دو مہنڈے ہیں اور اس کی گھر والی کی پشاب کی جگہ پر سیم ایسے مار رہے اس نے, اس نے کہو, oh, oh, تو نیتا wow, پیڑے کی گھر والی میری جو ہے یہ سمجھتا رہے میرے بات احتیاط نہیں کی بس میں تو میں جا کے اس کو ٹھیک کروں اس میں جو ہے اس کو چلے اس طرح ہے پہلے علم فرینگ صاحب سے میں پوچھوں کی تعبیر پھر سمجھدار آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ اہل سے ہمارے لوگوں سے اللہ والوں سے مشورہ کر لیتے ہیں ہماری تو انگاڑی کہ جو دن نیا کیا وہ کام تو گیا تعبیر پوچھنے کے لیے گیا وہ سنے تھے سنا ہاتھ سے تو ہفتے کے بعد نے کہا کہ اس طرح ہے اس سوچنے کے بڑے لمبا سفر پر تھا اور تم نے گھر پر اطلاع دے دی میں افلا بنا رہا ہوں گھر والی تری نے اپنی صفائی نہیں کی جلدی میں سے کہا میں صفائی کیسے کروں اس سے کی جی صفائی کرنا چاہیے اس سے کو زخم لگ جائے جب آپ کا مینڈے ہے خون بھی ہے جب آپ جا کر دیکھیں گے زخم پر پٹی لگی ہے باقی جا کے ساری بات ٹھیک ضروری اللہ یہ تو مارفت کہلے میں کے کہلے میں اور یہ تو آپ لوگوں کو کتابیں لمت نہیں کہ الٹراساؤنڈ والی بات تو ہے نہیں الٹراساؤنڈ کا ڈسکریشن تو ہے نہیں جو الٹراساؤنڈ اسلامی میں اس میں پشاوت میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارا ایک برخدار ہے نیا فزیشن ہوا ہے ابھی تو اس نے بڑی خدمت کی ہمارے سرس میں بڑی اس کی دعائیں ہوتی رہی ہیں ل جو تشویس کرتا ہے تو یہ بیس بیس سارے پروفیسر جو ہے. ان کو گراف کرنے کا ہے بال وقت کی مس کیسز کو ڈائگنوز ہو چکی ہے آپ لوگوں کے سامنے اس نے یہ واقعہ ہے کہ اس کو میں نے کہا دیکھیں برف دار آپ جب بھی مریض کو دیکھا کریں تو اس کو دعا بتائیے دعا پڑھ لیا کریں تو ان شاء اللہ اللہ تو بار سلاد کی ہے فرانوی کرے گا تصویر کی ساتھ دوسرا ڈاکٹر بیٹھا اس سے مسئلہ کھڑے ہوئے بیٹھا آگے آگے ہو رہا ہے تو مجھے خدا جو میں نے اجازت دی ہے اس کی خدمت کی اجازت دی ہے گپ رہا کرتا ہے کپ بڑھائی ہوئی ہے پھر تنخواہ دی ہے گپ کہتا ہے تجھے میں اس کی اجازت دوں گا تجھے اللہ تعالی کو تشخیص ہے تو اس سر جھکایا تو میں کہا چلو ڈانٹ ٹپٹ کی ہو گئی سلسلے میں بیت ہے یہ اگاہی جس کو نہیں ہے اس کو یہ اگائی میں نے دینا چاہی تھی نے سلسلے میں آنے کے بعد ذکر کو تو نے عبادت سمجھایا اور مزید کی خدمت کو تو عبادت نہیں سمجھتا ہے تو تمہارے بات کیسے حصہ کرے گا سر دن کے لیے میں نے کہا گیا افسرو آپ کو بیس اجازت ہے ان کو پڑھ لیا کرو تو خیر یہاں کسی یہ کو ڈیواسی سے بات نہیں میرے بھائی یہ تو اللہ تلا جو کھولتا ہے کل پر وارت فرماتا ہے اللہ پہلے ماں کی جو تشخیصیں ہیں تو وہ کوئی میں نے پوچھا ہے والوں سے اور ماہرین سے ڈاکٹر نبل ہے ڈائنوسٹی ہوتی ہے نبل کا عظیمہ کا اتنا ہے لما جتنا ہمارے پاس ہے نبل کی رفتار وغیرہ سے جسے جتنی ہم کرتے ہیں اتنا وہ بھی کرتے ہیں نہیں ہے یہ تو ہے تجربہ ایک یعنی وہ ہے اٹائے لائی ہوتی ہے اس پروتی میں غصہ میں نے کر دیا میری بھی طبیعت گو لیکن یہ ڈاکٹروں کے ساتھ غصہ ضرور کہہ سکتا ہوں کباتے جمع کرتے ہیں اگر بائی پاس کے لیے جا کر یورپ میں چھوڑ کے آتے ہیں میں نے کلاس میں غصہ کیا نا اپنی کلاس میں تو انہوں نے آئی ایم ناٹ اے کنڈیشن کہ میں نے تو دل کھایا ہوا ہے اور بائی پاس کے لیے میں جا رہا ہوں کنچاؤٹ نہ خیال یہ غرض یہ ہے بات مضمون کی طرف واپس آئیں گے اور اس کے ساتھ تو وہ جو شخصیت میں اندر فیڈ ہوا ہوا ہے وہ نیند کے دوران بھی آپ کے باطن پر اس کا ریل گزر رہی ہے اور اس دوران بھی آپ کا باطن کام کر رہا ہے اور باطن کے کام کرنے سے یا دل نگرانی ہو رہا ہے یا ظلمانی ہو رہا ہے یا وہ ظلمت آ رہی ہے ڈھڑا آ رہا ہے یا نورانی ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اور میرے بھائی اگر تجھے پتہ چل جائے کہ ایک نورانی کالم ہے <coughs> وہ کتنی نفیس چیز ہے اور کتنی قیمتی چیز ہے تو تو دنیا کی چیزوں کو لات مار کر اس کے پیچھے دوڑے گا اور گزری لے کر اس کے پیچھے دوڑے گا اور تجھے پکڑ پکڑ کر روکنا پڑے گا کہ نہیں یہ جگہ پر بیٹھ اب تیرے پاس الے میں کہتے میں نے خلک کر اور پھر میں نے خلک کر ہی بیٹھ ابراہیم العظم رحمۃ اللہ یہ بادشاہ ہے نا بارہ سلسلے میں یہ پانچے نمبر پر ہیں فیض ہوا خلیفہ ہوا کہ ان کے خلیفہ ہوا تو الحمد رحمۃ اللہ علیہ اور یہ تھے یہ ادہم فقیر اد ادھم درویش کے بیٹے ہیں نہیں بھی آپ کہانی سنا یہ ادہم درویش کے بیٹے ہیں اور ادم درویش جو ہے اس کو بادشاہ کی بیٹی پسند آئی ہے اور اس کی محبت میں ڈوب کر غرق اور فنا ہوا ہے اور بادشاہ میں پر نہیں جاؤ وہ مرگ مرگ جا کر دفن ہوئی ہے اس, اس کو قبر سے نکالا ہے زندہ ہوئی ہے اس, اس کی شادی ہوئی ہے اور کسی جھونپڑے میں رہ رہے تھے تو اس میں بچہ بڑا ہوا ہے ابراہیم رحمۃ اللہ بڑے ہوئے ہیں پھر مکتب میں آتے جاتے رہے ہیں تو بادشاہ شاہی خاندان کو بڑا دکھ تھا اپنی بیٹی کی وفات کر کے بیٹی کی ماری وفات پا گئی اور کوئی اولاد نہیں ہے تو آخر انہیں کسی نے کہا کہ ایک بچہ مکتب میں آتا جاتا ہے وہ بالکل آپ کی بیٹی کی شکل صورت پر ہے اس کو پر پلیا گیا ہے پتہ چلا ہے اللہ نے بادشاہ دی ایک طور پر کے خاندان کے ہیں تو اس کے ہیں جس وقت بلک کے بادشاہ تھے. بلک کی بادشاہی کے دوران انہوں نے بلک کی حکومت کو ترک کیا ہے صحیح نہیں. میں نہیں کہتا کہ حکومت کرنا لیں ہے. اس وقت اسلامی پہل نہیں ہے اسلامی بات یہ ہے کہ اس میں حکومت کرنا بھی ہے فلوپایا تھا جن کی حکومت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیشکیل اللہ تعالیٰ کی تشکیلیں ہیں کوئی کہاں کے لیے کوئی کہاں کے لیے ان کو اللہ باغ نے وہ مقام دینا چاہا کہ جو سماج کا ایک خاص مقام ہوتا ہے جس میں انسان سوائے دھیان اللہی کے اور سوائے اللہ کے تعالی کے باقی چیزوں سے یہ ہے تو کٹ کٹا جاتا ہے وہ کہتے ہیں،, ہیں مقام تجیرت پر فوائد ہو جاتا ہے مقام کا جرس تھا ہمارا بیس کا تھا الگ سال, سال فرمای، فرمای صاحب اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آخری عمر میں ہے تو یہ مدینہ کیا نام ہوا ہے نہ بال بچے نہ کوئی کام نہ کوئی کام نہ کھانے کی فکر نہ کپڑے کی کسی چیز کی فکم نہیں ہوئی بارہ سال کو سب تواد رہے ہیں ساری دنیا پر جو اللہ کا خاص ایک ولی ہوتا ہے یہ جو ہے رحیم نظر اللہ علیہ جس وقت اللہ پاک نے چاہا کہ میں مکمل طور پر متوجہ ہو جاؤں اس میں نہیں مجھے بار بار اس بات کا تقاضا ہو رہا تھا اور مجھے بار بار ان باتوں سے آواز بات آتی تھی جب میں شکار پر گیا ہوں تو شکار میں اکیلا ہو گیا ہوں ہرم کے پیچھے دوڑا ہوں تو ہرم نے مڑ کا مجھے کہا اس کے لیے نہیں ہے پھر جو کیا چلا گیا تو مجھے چاروں طرف سے آواز آنے لگی یہاں تک جس گھوڑے پر میں سوار تھا اس کی جی میں مجھے آواز دے رہی تو لیا میں لکھا نہیں آخر پھر میرے ساتھ عجیب واقع ہوا کہ میں گھر پر رات کو تھا سال بادشاہ پہلے بھی تھے کہ میں تھاجر پہ اٹھا اور جیسا میں نوال پڑھنے لگا تو چھت پر قدموں کی آواز آئی بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے گارڈ ہوتے ہوئے اتنے پیرے گھومتے ہیں چھت پر کون آدمی چلا گیا ہے تم کی آواز ہے بالکل کو چلنے کی آواز آ رہی تھی میں نے آواز آ کر پوچھا کون ہے تم نے کہا میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں میں یہاں ڈھونڈ رہا ہوں میں تاجر کی بات ہے شاہی کی چھت پر آ کر اونٹ آپ رہے ہیں تو اس نے کہا اس کا تاجر کی بات ہے وہ مجھ سے تاجر کی بات آپ آپ کر رہے ہیں کیا آپ شاہی محل میں اللہ کو بھون رہے ہیں کیا اس دن پھر صبح اٹھا اور بس صبح اٹھ نکل نکل گئے نکلنے کے بعد ہی نشاپور پور کا گھر اس پر ہیں نشہ پور کے آ کر نشہ کے گھر میں رہا اور اس میں ایک دفعہ سارے دربار والے گزرا اور سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشانوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں اور وہاں جب گئے تو یہ اپنی گروڑی پی رہے تھے دریا کے کنارے بیٹھے میں نے ترغیب دی کہ دیکھے ہمارے شاہ اتنے نئے سالے بادشاہ پہ آپ اتنے کام کر رہے تھے زیادہ ضروری بات ہے آپ کو اس نے اگر انکرا کر دیا ہے تو بہت اہم بات تھی اور کون کرے گا آپ کی جگہ پر پوری تکلیف جیسے کہ کرتے ہیں پوری تکلیف تھی لہٰذا آپ واپس آ جائیں تو انہوں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا یہ سوئی سے گزری سوئی رہے تھے اس میں سے فینکا دریا میں دریا پھینکا اور اس کے بعد نکالتے دریا کی مچھلیوں میری سوئی لے کر آؤ دریا کی مچھلیاں سونے کی سوئیاں پکڑی ہوئی پانی سر میں سر نکال کے باہر پھر پر نظر رحمۃ اللہ دوبارہ کہا کہ نہیں میری اپنی جو سلائی والی سوئی تھی پھر ایک مچھلی اور سے سر اٹھایا اور وہ سوئی جو سی اس میں لا کر پیش ایک عملی طور پر ان کو بتایا پہلے جو ہے ایک کلاکی کی بادشاہت تھی اور آپ کائنات عناصی بادشاہ اقبال نا <tones Saul and Juliet> تیری دنیا جہاں میں مرغوں مار میری دنیا تو گانے بہت بار میری دنیا میں محسو مضبوط میری دنیا میں تیری رواج ہے کہ آپ کو بیان کرتی ہیں کیونکہ ہمارا جو ہے نا اوپر سے پانچ ہزار نمبر پر آئے اور اگر سے جائیں تو میرا خیال ہے پچیس تیس نمبر پر آتا ہے آپ نے اس کے چارٹ بنایا بیسرے نمبر پر آتے ہیں بیس اٹھیس کے درمیان آتے ہیں بیاری سے پانچ نکالیں اٹھتیس اٹھتیس پڑتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک واقعہ ان کا جب ایک دفعہ میں اپنی اس فخری حالت میں تھا سخت گرمی تھی میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا اس گرمی سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں تھی ایک مسجد آئی میں نے سوچا کہ آج دوپہر جو میں سچے میں گزاروں گا اور وہاں کہتے میں چلا گیا خادم آیا سے میرے کپڑوں کو ہلویوں کو دیکھا اس نے کہا آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتے باہر نکلیں میں نے کہا بہت گرمی ہے اور میری کوئی جگہ نہیں ہے آپ اگر مجھے تھوڑی دیر یہاں پناہ کے لیے چھوڑ دیں تو میں گرمی گزار دوں سے کچھ بات <laughs> بڑا عرض مارو کو سمجھایا نہیں مانا آخر جب دیکھا کاج مختصر سے پکڑ کر گھوٹا کہ گھوٹ کر مجھے دروازے پر لایا اور سوڈیوں سے دیکھا دے دیکھ کر نیچے گرایا کہیں میں گرتا گیا تھا میرا ہڈیاں ٹکراتی گئی چوڑیوں سے نیچے آیا لیکن ہر جگہ ہر جگہ جو میری چوٹ لگی اور ٹکرائی اس بار جو اللہ پایا تھا اللہ تبار تعالیٰ نے عالم مبید بات کا مشاہدہ جو کرایا اور جو ہے اپنے تعلق کے جو دروازے کھولے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ چوٹ لگنا کیا اس پر تو جا نہیں قربان ہو سکتی ہے ہمارا رمضان میں انتخاب ہوتا ہے نا اور اس جاری ذکر ہوتا ہے تو اس میں فیصلہ ہوا کہ جاری ذکر شروع ہوا ڈرائیور صاحب نے بعد میں بتایا اس بار اس میں کیا فیصلہ ہوا کہ جاری ذکر جب شروع ہوا تو شروع ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مجھے رزمیاں شروع ہو گئی اللہ اللہ ہوگئی اس پر ریزنی شروع ہوگی جب شروع ہو گیا تو مجھے خیال ہوا کہ آپ جائے تو کارڈ ریسٹ بھی ہو سکتا ہے اور خوش بھی ہو سکتا ہے اور میری تو موت ہو سکتی ہے تو ایسے حال میرے کا ہو گیا اتنا اتنا لینگ ڈار صاحب مزہ ایسا تھا اور جگہ کا مزہ ایسا تھا کہ بس میں کار آتا کہ میں مر بھی جاؤں تو بھی خیال نکل جائے سر کرے قدموں کے نیچے یہی ادھر کی حسرت یہی حال کی تو اس کا لطف ایسا تھا ذکر کا لفظ رہتا تھا کہ بس میں چار میں سمجھ رہا تھا گھر کے اردنی آیا کارڈ کہ so بھی ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن اب جو ہے وہ لفظ ہے تو وہ تو آپ جان لینے کو نام ان کا اور جان کے ساتھ کا نام ان کا اور ساتھ پر ہر جہاں تازہ بیان میں, میں نے پڑھا کہ سر میں لئے شیئر لکھ کر بڑے خلوص سے دلکار با میں ٹوٹے ہوئے میں گا تو رحیم الحمٰ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو فر کے دروازے کھولے اس گرائے جانے سے تو اس پر پھر ایک بلخ کیا سو قربان کوئی مانگے گیا تو وہاں سخت بھوک لگی اور میں نے سوال کیا کہ یا اللہ روٹی کا ایک ٹکڑا جائے مسجد تھی اس میں داخل ہوا نماز پڑھنے کے لیے اگر میں جا کر کنارے پہ بیٹھ گیا اتنے میں ایک آدمی آیا کر آیا, آیا بڑے ادب سے رک کر ملا اللہ کے کرے اس طرح میں نے کہا آپ کون ہیں اس نے کہا کہ آپ کے لئے یہ اس نے پہچان نہیں کہ یہ تو آپ کی فلانی جائیداد ہے فلانا آپ کا علاقہ ہے اور اس کی جو حفاظت کے لیے نگرانی کے لیے آپ, آپ, آپ کا جو غلام تھا میں وہ ہوں اچھا اچھا آپ وہ ہیں میں نے کہا یہ آپ, جو, آپ غلامی سے بھی آپ آزاد ہو گئے یہ علاقے کی زمین یہ وقف ہو گئی زمین, زمین یاد پتہ ہو گئی بس سب کچھ ہار پاؤں گے اپنی روٹی کو جا کر اٹھا میں نے کہا اللہ آپ سے روٹی کا کپڑا مانگا سر آپ نے علاقے کی زمین کا ہمارے قبضے میں ڈالے دیوانے خود کو دی دیوانے خود کنی وہ ہر دو جہانش پخشی دیوان خود کنی وہ ہر دو جہانش پخشی دیوانے تو ہر دو جہانا اپنا دیوانہ بناتا ہے اور سب دونوں جہان اس کو دیتا ہے لیکن اے ذاتی تجرات اس بات کو سماپ فرما لیجیے پیار کا دیوانہ دو جہانوں کو کیا کرتا ہے واللہ دیوانے خود کنی وہ ہر دو جہان بسی دیوانے وہردو جہان بسی دیوان ہاردو جہارا چھ دیوانے تو ہر دو جہاں راس کن اور اس نے آپ کو ترجیح دے دی ہوتی ہے سب چیزوں میں جیسا شہر اگزرتا پڑوس جگہ بن جائے عمر کا تقاضا کے بعد کمپیوٹر فائد لگانے والے ہیں چھوٹی جائے گی گھر چھوٹ جائے گی, چاہے گی, چاہے گی کیسا ہے وہ پیار نہ کرنا دل پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے کہ دیا سن لیا میں نے تمہیں سارا جہان رہنے دیا پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا سن لیا میں نے تمہیں سارا جہان رہنے دیا سن لیا میں نے تمہیں سارا جہان دیا او ہو سبحان اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ جا کر کہتے ہیں مکہ مکرمہ جو میں پہنچا تو مکہ مکرمہ میں شہرت ہو گئی تھی کہ اللہ کے خاص بلی خاص بندے جن نے بڑا کی بادشاہ کو چھوڑا اور اللہ کے راستے میں فقر کو اختیار کیا وہ آگے ہیں یہ علماء اور مشاعر جو تھے مکہ مکرمہ کے نکلے اور میں اس قابل کے ساتھ مجھے پتہ چلا تو میں قابلے سے آگے آ گیا آگے جب ہو کے آگے وہاں پر پہنچا تو بھائی کافلا آ گیا ہے کافلا آ گیا ہے اس میں تو براہیم ادم سات تشریف لا رہے ہیں کہ لا رہے ہوں گے آپ کی زندگی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو کہ تم نے مجھے پکڑا اور میری پٹائی کی میرا زندگی تو تھی تو کہ یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں تو اس کے بعد کہتے جب انہوں نے مجھے چھوڑا تو میں آگے نکل گیا اور میں نے اپنے, اپنے تجھے تجھے اس وقت جو ہے تو وہ اعزاز اکرام ملنے والا تھا لیکن میں اس کے ساتھ اتنی دشمنی کی ہوئی ہے کہ میں تجھے یہ اعزاز اکرام نہیں بلینا چاہتا فروغ ٹھنڈے ہو گئے تو کیا آشر میں نے تیرہ کرایا جب پہنچ گیا وہاں پر آئے لوگ کابلہ پہنچنے کا گزر کر چلے گئے تو رما بشائے مکہ کو پتہ چلا کہ جس کے استقبال کے لیے آئے تھے اس کی دروں میں پٹائی کر دی اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں پھر جا کر مکہ مکرمہ کے جنگل میں رہا لکڑیاں جو ہے کاٹ کر ہفتے کے دن لایا کرتا تھا وہ بیچتا تھا آواز لگاتا تھا کہ ہے کوئی جو حلال مار کے بدلے میں حلال چیز کو خریدے ایک آدمی خرید لیتا تھا آ اور اس پہ آدھے پیسے خراڑ کر دیتا تھا آدھا پیسے کہ روٹی میں خرید لیتا تھا اور میں چلا شریف میں بیمار پڑ کے اور بس پھر میں چلا گیا تو لکڑی کاٹنے کا جب اس کی صحت نہ رہی پھر باغوں کی چوکی کا کام شروع کیا اس طرح ہوا کہ کوئی طرح بیماری ایسی صحت ایسی ہوگی باغوں کی چوکی داری ہو سکی کہ اس طرح بھوک کی وجہ سے میں گیا اور گری پڑی کھجورے میں نے چنی جھولی میں بھری چاہے چھوٹے بچے آئے انہوں نے مجھے گرایا اور مجھ سے چھین لی چالیس بار میں نے جھولی بھری اور چالیس بار تو انہوں جو ہے مجھے گرایا اور مجھ سے چھین لی پھر آخر غیب سے آواز آئی کہ ابراہیم دوران حکومت تیرے آگے چالیس مسلح محافظ تلوار ننگی تلواریں لے کر چلا کرتے تھے ان چالیس گارڈ پہ جا کے کر چلا کرتے تھے تو آج ہم نے اس کا بدلہ آپ سے لیا رہمان بچنے والے بھی اس کی پنغری رہمانا ٹھو کر نو کے بڑھتے جلدے بہت کیا پرس میں جاننے والوں کو پتہ نہیں چل سکتا ہوں یہ ہزارے والے تو میں خود گھر ہزاروں کا رحمان بابا نے کہا ہے کہ آشقی آشکی آشکی گری پکار گی رحمانا نوکڑے بڑھتا ضالے یہ محبت جو ہے یہ شو لے کے کنارے بہ خیر ہمار نہیں ہو سکتی جب تک اس کے لیے تم پاپڑ نہ دے لے جب تک اس کے لیے تم نے پاپڑ نہ ڈے لے رحان اللہ پہلے مجھے غیر سے آواز آئی اس طرح آگے جو چالیس لاکھ ننگی سلارے لے کر چلا کرتے تھے آج اس کا بدنام میں تم کو دیا تو میرے بھائی یہ ایک نشے والی زندگی ہے ڈرے نہیں کہ آپ بھائی یہ حالت جائے گا چودہ سو سالوں میں اس مقام پر جو ہے تو ایک اب قبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ایک برہیم ردم رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ایس ہے اللہ <سؤال> صبر کرنا کرا ہم اور آپس پر آ ہی نہیں سکتی نام <سؤال> یاد آیا کہ مہاراج اس وقت جو سلسلہ چل <سؤال> رہا ہے اس لیے صابری کہتے ہیں صبر کردم پڑھے فیصلہ حیرات والا صاحب اللہ تربیت کے لیے اور بہت بڑے بزرگ تھے بڑا بڑی فریدین کا ان شکل احمد اللہ علیہ ان کے باموں بھی تھے ان کے پاس چھوڑا کہ یہ بیٹا میرا اس کو لے کر آئی ہوئی ہوں یہ آپ کے پاس رہے گا کس کو بھی اپنا اپنا راستہ سکھائے انہوں نے دیکھا نامو لڑکا ہے اور ابھی اس کو مجھے میں ڈالنا تو اچھی بات نہیں ہے ابھی کھائے پی ہے اس کی صحت ذرا بن جائے جان بن جائے پھر مجھے میں ڈالیں گے اس کو بخودار لنگر پٹھے کھائے پیے لوگوں کو کھلائے میں چلے گا والدہ صاحب چلے گی واپس آئیے کام کرتے رہے کرتے رہے بارہ سال گزر گئے ایسی مصروفی ہے کہ کو بھی زیادہ توجہ کرنے کا موقع نہیں ملا ہے بارہ سال کے بعد بہن آئی دیکھا بیٹے کو ہڈیاں چمڑا رہ گیا وہ بھائی سے لڑی بابا فریدن فرید الشکر لڑی کہ میرے بیٹے کا کیا حال کیا ہے بلایا نے کہا کہ کیا حال کیا ہے دیکھا واقعی اڈیا چمڑا ہے دیکھا برخدار آپ کو لنگر کی خدمت پر نہیں لگایا تھا لگایا پر آپ نے کھانے کا ذرا فرمایا تھا خدمت کا فرمایا تھا کھاتا نہیں تھا نہیں تھا تو, تو کیا کھاتا تھا پہلے جب میں خدمت مکمل کر لے گا تھا میں جنگل کو جاتا تھا وہاں گودر کر درخت تھا اس کے پھیکے پھلوں سے وہ جھاڑ کا وہ کھا لیا بارہ سال ایسے گزرتے خیر اور راجستھان کے بابا فضی شکر رحمۃ اللہ علیہ پر متوجہ ہوئے تو ہونا کیا تھا تو ان کو ذکر پر ڈالا باطن پر متوجہ تو باتن سنای کلی ہو گیا اور کیا کھانا پینا ہو شباس ساری چیزوں کا خاتمہ ہو گیا باقی رہ گیا چہرے ہو گیا وہ کھلی بج ہے تو آپ یاد میں بس ہم تو مر جائیں گھر جائیں گے مجھے کریں میں رہوں نہ رہے ایک دوسرے میں ہو جائے ٹین کو بابا جو سرگر میرا کلی ہوا تو کراج کلی ہوا اور سنا ہے کلی ہوا اور بس سوائے ہو کہ کچھ نہ رہا امن کی جو والدہ صاحبہ تھیں ان کو بڑا شوق ہوا انہوں نے بابا فرید صاحب سے کہا کہ اس کی شادی کرنی چاہیے بیٹی کا رشتہ دو میرے بیٹے کو انہوں نے بڑا کہا کہ نہیں جاتا رشتہ نہیں جاتا اس کی شادی میں تو نہیں کرتا ہی ہے لیکن بہن جو سر ہوگی اس نے کہا کہ بس اصل میں آپ تو ماردار لوگ ہیں آپ کی جو بیٹی ہے وہ تو بادشاہ ایک دیوی جو تھی وہ سلطار شمس الدین التمش کی بیٹی تھی یہ یہ ہندوستان کی جو حکومتیں ہیں یہ چونکہ ہمارے کے سلسلے کی جوتے کے نیچے رہی ہیں تو بادشاہ نے آ کر جو ہے وہ سلام کیا ہے تو بابا فریق احمد کی ایک دیوی سلطار شمس الدین التمش کی بیٹی اور کی بیٹی تو بہن نتانا مارا تایا کہ بادشاہ کے نواسی تھے آپ رکشے دے گی نکاح ہو گیا رکوڑ کر کے اور وہ اس وقت جو ہے تو اس سکاس میں ہو گئے پھر بیوی نے آواز دی کچھ نہیں ان کو ہلایا ان سے کہا کہ کون ہے کہا کہ میری بی بیوی نے بیوی بی بی کیا تیری شادی ہوئی انہوں نے پیچھے ملک مر کر دیکھا جلال کو اس پر جو گرا سکی گری برداشت نہیں کر سکے گری اور اس کی موت ہو صبح کچھ نظر میں سب ڈر نہیں ہمارے پاس میں وہ جلال ہے اور نہ ہم لوگوں کا یہ حال ہونا ہے ہم اس کو رخ پر دیجیے کہ بھاری حال ہو جائے اقبال نے کہا سال ہاں درکعبا بنا حیات تاز بل میں عشق جگ دانا سال ہاں سار زندگی یہ ہے وہ کعبہ اور وہ کھانا ان ساری جگہ پر چیز کی پکار بھی سرتی ہے، کرتی ہے فرار کرتی ہے تب کہیں جو ہے تو عشق کی مزید ہے ایک راگ کو جالنے والا نکلتا ہے کال ہا بڑکا ہو خانہ میں ناراض گیا کاز بد میں عشق یاد دان آئے راگ آیا تو خیر بھائی ارض یہ ہے ہاں ان سبر کر لی مطلب حالات تھے کیا جب یہ کامل تو ہو گئے سلوک میں اور حالت استثرات کی ہو گئی اور ان کو جو ہے تو انہوں نے بھیجا کہ آپ کو پورے رات میں تو سنائے وقت ہے آپ لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پہلے ان کو دہلی کی خلافت دی دہلی کی خلافت دہلی جائے یہ جگہ کہ ہمارے خلیفہ ہوتے ہیں ہاسی شریف میں ہمارے خلیفہ ہوتے ہیں وہاں جا کے جمالین ہاسکی صاحب سے ملو گے اپنے پروانے پر ٹھیک کراؤ گے پھر آگے کیونکہ بابا فریض نم شکر احمد اللہ علیہ اپنے خلافا کو چیک کراتے تھے مدین ہسنی صاحب سے کوئی کمی کوتا کسی جگہ رہ گئی ہو اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو ان کو دیکھا کرنا ان کے بعد جب گئے تو خجر پر سوار وہاں پر پہنچے اور ان کو حالت سکرات کی تھی اور شو واسیوں کا اندر جگہ تک خجر کو لے کے چلے گئے تو بڑا محسوس ہوا کہ کیسے پھکرا ہے کبھی بدباس خیال نہیں کر رہے ہیں میں نے کہا کیسے آنا کہا میں مجھے بابا صاحب نے بازار کے پاس میرا پروانہ خلافت کا دے دی اس پر دستخط کرے میرا آدھار کچھ ہے نہ اس پر دستخط کر دیں بھی دستخط کریں انہیں دیکھا انہیں ہال کو دیکھا کہا گئے تھے انکار نہیں کر سکتے ان کے چراغ لاؤ میں چراغ جب لایا گیا وہ جب غریب پہنچا چراغ اور اٹ کر گر گیا بچ گیا کہ دیکھو پر خدا چراغ بھی بج گیا صبح ہی کریں گے انہیں سے انگلی کو آگے کیا تو انگلی سے روشنی نکلی تو روشنی ہوگی اس کے مالی ہنسی صاحب کو اندازہ ہوا کہ ایک ایسے حال میں ہے کہ ڈیلی کو ڈیلی چلا گیا تو ڈیلی کو رکھتے ان کا پروانہ پھاڑ کر سکتے ہیں کوئی آپ کا پروانہ نہیں ہمارا پروانہ نہیں ہے ان ہمارا پروانہ نہیں ہے تو آپ کا سلسلہ نہیں ہے بابا دیوی شنکر محمود اللہ کے بعد جب حالات پہنچے انہوں نے کہا کہ صرف لوپر سے کاٹا ہے کہ نیچے سے کاٹا ہے میں تو نیچے سے کاٹا ہے میں نے کہا ان کا کوئی خلیفہ نہیں ہوگا ان کو فیض آگے نہیں چلے گا شکر ہے کہ نیچے سے کاٹوں پہ سے بر کاٹتا ہے تو ان کا ایمان پر خاتمہ میں خطرہ نہیں پڑ گیا وہاں پر جب گئے ایک گوالر کا درخت کے کھڑے ہوئے کھڑے ہوتے جو اللہ لا کیا وہیں پر شبراک ہو گیا کھڑے ہی رہے کھانے کا بیٹھنے کا حوص پینے کا حوصلہ ساری باتوں کا جب بابا فریق صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے جب مکین طور پر رحمت اللہ کو بھیجا کہ آپ کیا کرو کے خان سے نکالے جب میں کیا میں نے سلاوتیں کروان شروع کی تو ان کے حوض بعد ہوئے گئے سلاوت کرتے کرتے میں رک گیا انہوں نے کہا رکے رکتے کیوں رک کیوں گئے نے کہا رک میں تو تھک گیا ہوں میں تھک گیا تو بیٹھتے ہوں کہا میں کیسے بیٹھوں جب آپ بیٹھیں گے نہیں اس کے نام بھی ان کو بٹھا دیے کہ میں نے تھوڑی سلاوٹ کی بڑا ان کو نقصایا پھر انہوں نے کہا کہ میں کہا اور کلاؤ تو میں نے کہا گر میں تو بھوکا ہوں اس نے کہا بھوکے ہوتے ہیں گودر کے پھل جھاڑ کر کھاؤ نا کہتے میں نے کہا گر میں کیسے کھاؤں جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں نے جھاڑے ان کو بھی کھلا دیے کیونکہ رات جب پلیٹ میں چلی جاتی ہے نا پھر کچھ نقصانیت آتی ہے تو حال میں ہوتا ہے تو نہیں ہوتا اس کو کھلا بھی دیا اور بتوجی کر دیا پھر نے کہا آپ ہمارے پاس رہا کریں خدمت کچھ عرصہ کی ہے بڑے والے حالات ہیں تو آخر وقت جس وقت میں مجھے ان سے کہا کہ اب تو مجھ سے رخصت ہو جا میری تو پھر مجھے غازی ہو گئی ایک ہی مریدو ہے مریدو کہہ دیں تو چلا جا تو اس سے ایک دن ایسا آئے گا کہ کرامت کا ظہور ہوگا پھر اس بار اس بات کو جان لینا کہ ہمارا وقت آخر ہے پھر جلدی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے کہتے ہیں بادشاہ کے لشکر میں جا کر میں ملازم ہو گیا بادشاہ اکلا فتح کرنا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے گھیرا ڈالا ہوا تھا کتابت نہیں ہو رہا تھا سخت آندھی چلی ایسی آندھی چلی کہ بالکل ساری روشتیاں گل ہو گئی آگ کا خاتمہ ہو گیا خیمے اور گئے تو آخر اس کا بادشاہ کا خاص خادم آگ کی تلاش میں نکلا اس نے دیکھا خیمہ خیما گیا بالکل صحیح تالم ہے اسے آدمی بیٹھا اور روشنی بھی اس نے آگ بھی اور تلاوت کر رہا ہے اسے آگ لے کر آ کے آدمی اس نے بیچ لیا کہتے ہیں وضو کا جب وقت آ تو یہ آدمی آ کر تلاک ٹھنڈ ہے سخت سردی میں ٹھنڈ ہے پانی پر دور کر رہا ہے میں اس کے بعد جب پہنچا میرے جگہ وضو کر رہا ہے میں نے دیکھا کہ پانی گرم ہے وہاں پہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کے مچھر میں ایسا کرمت والا آدمی ہے تو اس کو میں نے آج بھی آپ کے لیے وہیں سے لایا تھا اس کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا اس کی جگہ کال آپ کا پانی گرم تھا تو پھر دعا کیوں نے کہا دعا, دعا, دعا کرائی اکیلا جب فتح ہو گیا یہ تو میری کرم کا زور ہو گیا مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ تو یہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے اور مجھے یاد بھی آ گیا کہ اگر نے فرمایا تھا تو اسے اس کرامت کا زور ہو گیا ہمارا پھر وقت آخر ہوگا ہمارے پاس پھر میں چلا گیا جلدی میں پہنچا اور دیکھا کہ باقی ان کا وقت آخر تھا تو میں نے کہا کہ تو اکیلے ہیں اور ہمار کیا ہوگا آپ کو غسل کیسے دیں گے آپ کو جنازہ کون پڑے گا آپ کو دفن کیسے کریں گے قبر کھولنا ساری منقرات میں اکیلا ہوں ان کا فکر نہ کرنا <تصفح> رات سے علی بلا عبدال جو ہے وہ ہمارے دفن کے تختے لے کر آئے گا اور صبح جو ہے تو لوگ جمع ہو جائیں گے یہاں جنازے میں اور تو اشارہ اشارہ کرتے جائیے ہمارا غسل وغیرہ ساری چیزیں خود بہت ہوتی رہا کریں گے باقی صبح جب ہوئی. تو ان کی پرواز مجمہ جمع ہوا ایسے بغیر سارے جمع میں محنت ہو رہی تھی غسل وغیرہ علی ملا افزال کی آمد ہوئی ساری ساری سازی ہو گئی تو خیر بھائی میرے یہ تو باتیں خاص لوگوں کی ہم اور آپ اگر جو حرام سے بچ گئے حرام سے بچ گئے اللہ تعالیٰ کے حکامات کو موٹے موٹے پورا کرنے لگ گئے اس درم نماز پڑھا گئے اس دن کی خدمت پڑا گئے ہمارا بیڑا پار ہے لیکن سلاخر کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ ہے اسی چیز کے لیے آپ بھی اس کو سیکھنے کے لیے سے چل رہے ہیں آپ کسی سیکھنے کے لیے سے آگے بڑھیں ٹھیک اور ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ ایک دو دن میں یہ بات ہوتی ہے اس کے لیے عمریں چاہیے ایک عمر چاہیے کہ گوبارہ ہونے شیخر کیا اجازت عزت نے لے کر اس کے لیے ایک عمر چاہیے اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ دیتا ہے جب دیتا ہے تو اس کے مزے ہی مزے ہیں نشے ہی نشے ہیں اور سچ بات ہے آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ تبار کا دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں چھوڑتا ابھی شریک ہے کہ اے دنیا جو تیرا ہو جائے سفخت نہیں تو اس کو اپنا خادم بنا اور جو تجھے چھوڑے فستخ نہیں تو, تو اس کی خادم بن جا اس میں اللہ تبار پیچھے کسی سے اس کو حاصل کرنے کی نیت ہے ٹھیک ہے نا اس وقت تو بتایا بو کرو اس روحانی دولت کو حاصل کرنے کی نیت کرے اور پھر آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے جہاں سے یہ حاصل ہو گئے ہم فکیلوں سے دوستی کر لو گر بتا دیں کہ بادشاہی کر یہ معمولی چیز نہیں ہے اللہ کا فرماتا ہے اور بادشاہوں نے دھکے کھا کر حاصل کیا ہے اور تب نے کہا ہے کہ ہم نے سستا سودا کیا ہے میں مہنگا صدا نہیں کیا ہے تمہارا جی. ایک ناخان آیا کرتے ہو ایک ناٹ پڑا کرتے کہ دیکھ کر ان کو چاہوں کے سر جھوکے دیکھ کر ان کو چاہوں کہ سر جھکے ان کا گ غلاموں میں چاہ مل رہی اقبال نے کہا ہے کہ شوکت سنجرو سلیم سندر بادشاہ بہت بڑا سامنے شوکت پڑا کے بادشاہ گزرے دوسرا سلیم گزرا ہے سلفیقوں کا بڑی شان جل شوقت سنجرو سلیم تیرے جلال سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمید. فقر جنید تیرا فکر جنیدی لیکن سنجر و سلیم کو بائے عظیز جنید کے فخر کے دروازوں پر آ کر جھکنا پڑا ہے اور اللہ والد جو ہے ان کے شریف ہے یہ ایک دفعہ مکرمہ ہے جو بندول محتمہ ہوتا تھا مولانا سلیم صاحب مجھے ساتھ بیٹھ ہمارا بیٹھ کر بیجاب نے کہا کہ وہاں سے ان کے پاس جاؤ ہمارے خات کے میں یہ موبائل سسٹم اور یہ سل نیا سسٹم کوئی بھی نہیں ٹریفون اتنا عام نہیں تھا سعودی عرب میں کوئی خال خال ہوتا تھا تو اس تھا ٹیلی گراف آفس جانا پڑنا تھا پر خط سارا کام کرتا تھا میں خط کے نکل گیا تو ان کی کمرے میں شہر لگا ہوا تھا گمت خزرہ کا اوپر پر تھا نیچے لگا ہوا تھا کہ عجب جائے آسماں اگر عرش نازک تر نفس گم کردہ میں آیا بس یہ ہو تو یہ پارٹی کے شہر نے کہا نے کہا نفر کو ممکدہ نہیں آیا جنید و با ادھی نینگا کیا آسمان کے نیچے ایک جگہ ہے جو ادب میں عرق سے بھی زیادہ نازک ہے اور ایک جگہ پر گیا تو جنید دو با اظیب جب آتے ہیں جہاں تو سلیم صاحب نے اس شہر میں تبدیلی کی ہوئی تھی کہ نفر گم کردہ نہایت مسیحا او قدیم گا یہ جگہ تو علیہ السلام اور عیسام اپنے آپ کو گم کر کے باقی مصعل صاحب نے باقاعدہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ اگر مت مجھے نہیں دکھتی ہے تو مجھے کامر نہیں بنایا جاتا تو یا اللہ اس امت کی مجھے اٹھایا گیا تیغمر قیمتی مجھے ان کی دعا قبول نہیں ہوئی اس پھر دعا مانگی علیہ صحم کی دعا قبول تو ہمارے دوسرا پڑا کرتے ہیں نا کہ آرزو آرزو آدم و نے تمہاری کی ہے آدم و عیسان نے تمہاری کی ہے کتنے معصوم رسولوں کی تمنا اللہ صحیح ہے تو ایک بڑی نشے والی زندگی ہے میرے بھائی اس کو لینے کے لیے آ گئے بڑھ بات پوچھتے ہیں آپ کسی دعا کرتے ہیں آپ سے کرنا پڑے گا برداشت ہوتے بات پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں میرا ایک کلاس ہیلو تھا کہ ڈرائیور صاحب چلا کہ امریکہ پر امریکہ پر بہت بڑا اسپیشلسٹ بنا ہے اتنا بڑا اسپیشلسٹ اپنا جہاز ہوتا تھا تمہارے بائک والے اس کا ٹکڑا کر کیا کرتے تھے کہ اس کا تو اپنا جہاز کے بات نیوز آئی کیسا جہاں چل رہا تھا سارے خاندان کے پاس بس اتنی سی حقیقت ہے بس اتنی سی حقیقت ہے فرحب خواب ہستی کی آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو بس اتنی سی حقیقت ہے فرحب خواب ہستی کی بس اتنی سی حقیقت ہے پر بے خواب ہستی کی, کی, کی, کی آنکھیں بند ہوں آدمی افسان ہو جائے کی آنکھیں بند ہوں آدمی افسان ہو جائے, جائے اوہ اس جب ہم موڑ دیتے ہیں وہ اپنے بنگلے کو دیکھتا ہے سب کو لطف اٹھا سکتا گالیوں کو دیکھتا ہے اس میں بیٹھ بھی نہیں سکتا میں ڈابا بازارہ فلانی دینے کو ضرورت خریدی جائے گی ہم اس کو باندھ کر بیٹھے بیٹھ ہی نہیں کھانے کے اچھی چیزیں کھا نہیں سکتا سکتے میرے بھائی سب باتوں کو سوچ کر زندگی کو الحمد الحمدللہ رب الد المۃ السلام یا رحم المساکین یارحمر محمد صلی اللہ محمد و ربنا ہمارے پوری گنا کے ہار پڑ جانا پریشانیوں کو مشکلات پسان کرنا یا اللہ ان کے مانوں کے عورتوں کے بچوں کی جانوں کے بوڑھوں کے ساتھ یا علیہ کمال کے خاص یا اسے کو خون ہے بے تمال کے حال خراب اسلام ہدایت وہاں فرمال حضور صلی اللہ علیہ کی محبت وہاں فرم یا اللہ جلو سے کوشش کر رہے ہیں وہ تصویر و تعریف سے رہے ہوں درد و کے راستے کر رہے ہوں دا و تبلیغ کے راستے کر رہے ہوں کے رہے ہوں کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کو اخراج یا سب کے جو اللہ سب کی کوششوں کو برابر یار ہماری مجلس میں آنے والے لوگ سرسمت حضرات حاضر مجلس اور عمد مسلم یا جہان الاد کاروبار ملازمت حاضری کے مرکز آلو کوئی تنگت کی ضرور پریشان آ پریشانی کی ضرور میں گرو آپ یہ فرماؤ جو ساتھی بے روزگار وغیرہ بے روزگار فرماؤ یہ انجان دینے والے یا اللہ خاص اس کو ضرور فرماؤ وہ کامیاب فرماؤ یا اللہ مہاجدن کی مندر فرماؤں یا اللہ ہندوستان کے بنیا کے دل پر اور دماغ پر دماغ پر تاشت پر دماغ پر تاشت پر تعلیم گنڈا گردی کا خاتمہ کرو یا اللہ کی معیشت کو غرق یا اللہ کی معیشت کو غرض یا اللہ کی معیشت کو غرق یا اللہ کے مقابلے مضبوط کو پار کو کھڑا فرم یا اللہ کے ساتھ ٹکراوٹ کو پاس پاس کر دیں تو صلی اللہ تعالیٰ Vielen no.